بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال الله سبحانه وتعالى فض مش کو نفی وقلو با کم لن ادب و لقر الحرت البقرہ آیت نمبر چھتیس کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا بس انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے اور ہم نے کہا اتر جاؤ تمہارا بعض باز, باز کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے شیطان ان کے پیچھے لگا رہا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ان دونوں کو بہکاتا رہا ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالتا رہا کہ وہ اس شجر ممنوع کا پھل کھا لینے کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور کبھی اس سے نہ نکلیں گے الغرض اللہ رب العالمین نے جس بات سے منع کیا تھا وہ اس بات پر قائم نہ رہے اور اس کے دھوکے میں آ گئے اور اللہ رب العالمین نے صورت عال آیت نمبر ایک سو پندرہ میں ارشاد فرمایا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاقید کی پھر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں ارادے کی کچھ پختگی نہ پائی اور دوسرے مقام پر سورت آیت نمبر 120 سو اور ایک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فوس و سلائی شہ نو کو ادم ادوک ہل ادو کا لر خیو مل فکل می فبدت لہوم شیتان <الْجَنَّة> نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہنے لگا اے آدم کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہی بتاؤں جو پرانی نہ ہو بس دونوں نے اس میں سے کھا لیا تو دونوں کے لیے ان کی شرم ظاہر ہو گئیں اور وہ دونوں اپنے آپ پر جنت کے پتے چپکانے لگے اور سورہ اعراف ایت نمبر 20 تا 22 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وريا عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره ہرتی ملدی و کو سم ہونی کم لین سو میغرو پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے جو کچھ ان کی شرم میں ان سے چھپایا گیا تھا اور اس نے کہا تم دونوں کے رب نے تم اس درخت سے منع نہیں کیا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اس نے دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے یقیناً بڑا خیر خواہ میں سے ہوں پس اس نے دونوں کو دھوکے سے نیچے اتار لیا پھر جب دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کے لیے ان کی شرم ظاہر ہو گئیں اور وہ دونوں جنت کے پتوں سے لے لے کر اپنے آپ پر چپکانے لگے تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں کس طرح شیتان نے آدم اور ہوا علیہ السلام ان کو دھوکا دیا اور اللہ کی نافرمانی پر ابھارا حالانکہ اللہ نے اس بات سے منع کیا تھا سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہوا نہ ہوتی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو وہ غلط مشورہ نہ دیتی تو کبھی عورت اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی یعنی اسے غلط مشورے نہ دیتی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں اکثر مشورے صحیح نہیں دیتی لیکن یہ ہمیشہ کے لیے بھی نہیں ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت میں نماز اثر سے لے کر غروب آفتاب تک رہے مصدر کے حاکم کی یہ حدیث ہے اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں نکالا گیا صحیح مسلم کتاب الجمع سیدنا ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ انہوں نے فرمایا جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھایا اور جنت کے کچھ پھل عطا کیے. تمہارے یہ زمینی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں فرق یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے یعنی خراب ہو جاتے ہیں اور ان میں تبدیلی نہیں آتی تفسیر تبری اور حاکم کے اندر یہ روایت ہے بعضکم لبعض عدو یعنی ابلیس اور اس کی اولاد آدم اور ان کی اولاد کے دشمن ہوں گے یہ معلوم ہی ہے کہ ہر شخص اپنے دشمن کو ہر ممکن طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کا دشمن ہر نعمت سے محروم ہو جائے ارشاد فرمایا سورہ فاتر آیت نمبر چھ میں ان بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو وہ تو اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی آگ والوں میں سے ہو جائیں یعنی جو شیطان کے ساتھ چلیں گے وہ تو آگ میں جائیں گے اور ایک اور مقام سورف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من دونی وهم عدو بدلا تو کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور وہ شیطان ظالموں کے لیے بطور بدل برا ہے اللہ اکبر تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اس آیا مبارکہ میں دو چیزوں کی سمجھ آئی کہ شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے ہمیں اس کے بہکاوے میں کبھی نہیں آنا چاہیے ہمیں اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے ہم نے کبھی شیطان کے دھوکے میں آ کر اپنے دنیاوی مفاد یا بڑی لالچ کے اندر آ کر ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کی نا ہو اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے یہ واضح اس آیت میں فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کو دشمن سمجھو جو بندہ شیطان کو دشمن نہیں سمجھے گا تو کبھی اس کے واروں سے کبھی اس کے واروں سے ہوشیار رہنے کے لیے تیاری نہیں کرے گا اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور تدبر اور غور و فکر کرنے کی توفیقہ فرمائے وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ